السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مرکز رحمانی مسجد بہتر کراتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصد اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أعوذ بالله من جيتوني روحي بسم الله الرحمن الرحيم دے تو یہ دھے حوالہ صحیح بخاری گدے کے ہندے ہن وقت یہ دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حوالہ صحیح بخاری چیخ آنے پر کہیں الحمد والا یوں, کہے اللہ یوں کہے اللہ ویصلح بالکم صحیح بخاری کی میزبان کے لیے دوارا بارک لهم فيما رزقتهم وأوفى لهم وارحمهم حوالا سهي مسلم روز تار کروانے والوں کے لیے افطار والا حوالہ با روزے دار سے کوئی جوڑا کرے تو یوں ان کہ سائم. حوالا صحیح مسلم بارش طلب کرنے کی دعا او اللہم اغثنا او اغثنا اوسنا دعا ہوم اوسنا دعا اوکا ورسوڑی نیتے وی تھوا دماتی وی تھوا بلائی ولطو اوہ رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل تعذي أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من شیبان الرجیم منحمز بسم اللہ الرحمن الرحیم کلحل لا اللّہ قابل صد احترام سامعین حضرات بالخصوص جہاں قائم مدرسہ کی انتظامیہ اور اس مرکز رحمانیہ مسجد کے منتظمین حضرات تمام اساتذہ کران معلمات اور انتہائی عزیز طلبہ اور طالبات یہ بہت ہی باوقار مجلس ہے جس میں ہم بڑے بہترین نتائج سن رہے ہیں اور طلبہ اور طالبات بچوں اور بچیوں کی کارکردگی سامنے آ رہی ہے جو کہ انتہائی حوصلہ افزا ہے اور یہی چیز اس دور میں پر ہر مقام پر عزت اور سعادت کا باعث رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی وحی کتاب و سنت اور وحی کے دیگر علوم پر محنت کی جائے اور بچوں اور بچیوں کو اس علم سے روشناس کرایا جائے یہ ہر دور اور اس دور کا بھی سب سے بہترین کام ہے اللہ تعالی کی پہلی وحی جس کا آغاز جس کلمے سے ہوا وہ پڑھنے پڑھانے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ پڑھو اس میں پڑھنے اور پڑھانے کی ایک اہمیت واضح ہوتی ہے اور یہی ہر مقام پر ہر دور میں سب سے ایک مقدس فریدا رہا ہے جو لوگ اس سلسلے سے منسلک ہو گئے وہ دونوں جہانوں کی سعادت سمیٹ گئے اور اگر وہ دنیا میں نہ بھی ہو تو ان کی قبروں میں ان کے ثواب کا حصہ پہنچتا رہے گا اس ہاتھن قبور ہیں نو قسم کے لوگ اپنی قبروں میں ہوتے ہیں اور انہیں اجر و ثواب باقاعدہ برابر ملتا رہتا ان میں سے تین لوگوں کا تعارف کراتا ہوں من طورا کا علم جو علم چھوڑ جائے کسی بھی نوعیت کا ہو کوئی کتاب لکھ دی یا کوئی درس و تدریس کا کام کر دیا یا طلبہ تیار کر دیے یا دینی ادارہ قائم کر دیا جس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہ سب علم چھوڑنے کی جسمیں دوسرا شخص جو ہے او والد انصاع نیک بچہ پیچھے چھوڑ جائے ابھی ایک بچے کا ذکر ہوا جس کے والد دنیا میں نہیں ہیں لیکن آج کی یہ کارکردگی حفظ کرنا اور حفظ کی تکمیل کرنا حفظ کے دوران ایک ایک آیت کو سو سو بار دہرانا اور زندگی بھر دہراتے رہنا یہ جی ایک ایک حرف ان کی قبر میں پہنچ رہا ہے تو یہ ایک ایسی شہادت ہے جو اور کسی مسئلے کو حاصل نہیں ہے اور تیسرا شخص اوور رس مصحف اپنے پیچھے قرآن پاک چھوڑ جائے قرآن پاک لے کر کسی کو دے دیں مسجد میں رکھوا دیں جس قرآن سے وہ خود پڑھتا تھا اسے چھوڑ جائے اور لوگ اس سے پڑھیں یہ ساری چیزیں جو علم سے منسلک ہیں یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہیں لہذا جو بچہ قرآن حدیث کی تعلیم سے جڑا ہوا ہے مربوط ہے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر دنیا کا سب سے اونچا فرد سمجھے اور محسوس کر دنیا میں مختلف علوم کے حاملین ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں سائنس سائنسدان ہیں اور علم تجارت پڑھنے والے ہیں علم زراعت ایگریکلچر حاصل کرنے والے ہیں یہ مختلف علوم ہیں بڑے بڑے کاروباری حضرات ہیں جن کے عربوں میں بینک بیلنس ہیں لیکن جس بچے کا سلسلہ اللہ تعالی کی وحی کے ساتھ جڑ جائے اور وہ اس کو حاصل کرنے میں مستعد ہو جائے کمر بستہ ہو جائے وہ ان سب سے عظیم تر ہے اس بات کو پورے یقین کے ساتھ اپنے ذہنوں میں بٹھا لوں کیونکہ قرآن و حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور اس وراثت کو جو بھی سمیٹے گا وہ سب سے اعلیٰ چیز سمیٹ رہا ہے میرے عزیز بچوں قرآن و حدیث کی تعلیم کے دوران کسی لمحے آپ کے اندر احساس ایک کمتری پیدا نہ ہو کسی تاجر کی آپ گاڑی دیکھیں اور ایک کہتری اور کمتری کے احساس میں مبتلا ہو جائیں ہر کس میں جو ہیرے جواہرات آپ سمیٹ رہے ہیں وہ ان گاڑیوں سے اور دنیا کی ان جمیلوں سے دنیا کے علوم سے کہیں اونچے مقدس اور بہتر ہے من طالاب حضر حدیث خیر الناس جو بھی ان علوم کو حاصل کرتا ہے اللہ تعالی کی وحیح کے علوم کو وہ یقین سے حاصل کرے کہ وہ سب سے اعلیٰ شے حاصل کر اور سب سے اعلیٰ انسان کر دکھائے اس کے اندر اس علم کے تعلق سے رفعت اور اونچائی ہو تکبر نہیں تکبر اور چیز تکبر اپنی ذاتی بڑائی کا گمنڈ ہوتا ہے تکبر اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کی زینت ہے الکیبریا اور اضائی برس و اظہاری حدیث قدسی کے دفاع ہے کہ تکبر میری چادر منفیم اوکم ہنار جو شخص میری اس چادر میں ہاتھ ڈالے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں تکبر اور چیز یہ طرف جو ہے نا اپنی اونچائی اس معنی میں کہ قرآن حدیث سب سے اونچے کوئی سائنس کوئی میڈیکل اور کوئی علم ذراعت اور کوئی علم تجارت کتاب و سننے سے بہتر نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالی نے مجھے یہ حاصل کرنے کی توفیق بخشی چونکہ یہ علوم سب سے اونچے تو اس علم کی نسبت سے میں سب سے اونچا ہوں احساس کمتری نہ ہو بلکہ اپنی رفت کا احساس جو زیب و زینت کی چیزیں لوگوں کے پاس دکھائی دیتی ہیں ان کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھو وہ دنیا کا متاح ہے جو یہیں رہ جائے گا سور پھونکا جائے گا کیا آسمان اور کیا زمینیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو بنے جو آپ کے وسائل ہیں فیکٹریاں ہیں اور جو آپ کی انڈسٹریاں ہیں سب ختم ہاں بل بات یہ اللہ تعالی کی وحی کا علم اسے کوئی نہیں مٹا سکتا کوئی دنیا کی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی یہ ہے ایک طرفوں کا احساس ہر چیز مٹ جائے گی مگر یہ علم نہیں مٹے گا اس کے لیے بقار دوام ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ آمد کے دن جب عہدے کوثر پر پیش ہوں گا کھڑا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ یہ کتاب و سنت مجھے لوٹا دے گا مجھ پر پیش کر دے گا کہ یہ وہ آپ کی وراثت ہے جو آپ چھوڑ کر گئے تھے اور ہم نے اس کی حفاظت کی پوری حفاظت کے ساتھ وہ متاع جو ہے وہ آپ کو لوٹا رہے ہیں باقی کسی چیز کے لیے پکا ہر چیز فنا ہونے والی تو پھر یہ ایک بڑی عظیم سعادت ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کرنے میں مستعد ہیں اپنے اوقات اور اپنی زندگی کی یہ سانسیں اس کے لیے صرف کر رہے ہیں کوئی اس کا نہ بدل ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے بہتر فائل ہو سکتی ہے کل حلیہ طویل اعلم ہوں ودین لائے عالم ہوں کہ ہم پر کہہ دیجیے کہ کیا بڑے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں ایک طرف پڑھا لکھا ہے انسان یہاں پڑھا لکھا کون ہے کوئی سائنس یا میڈیکل کا طالب علم نہیں بلکہ دین کا طالب علم اور باقی سارے ان پڑھ ان کے پاس خوات دنیا کے علوم بے تحاشا ہوں تو پڑھے لکھے شمار نہیں ہوتے خواہ وہ بادت گزار ہوں تحجد گزار ہوں مجاہدین ہوں صدقہ کرنے والے ہوں ذکر کرنے والے ہوں مگر یہ سب ان پڑھ ہیں پڑھے لکھے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی تو نبیر السلام کی حدیث ہے کہ فضل العالم العابد کا فضل القمر دلت البدر اللہ سائر کی کواق کہ ایک عالم کی جو فضیلت ہے ایک عابد پر ایک طرف ایک عالم ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی وحی کو علوم حاصل کیے اور ایک طرف ایک عبادت گزار ہے جنوں کو روزے رات کو قیام اور جناب اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والا خیرات کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والا گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا فرما کہ یہ سب مل کر ایک عالم کے مقابلے میں کیا ہے جیسے ستاروں کا جھرمٹ ہو اور بیچ میں چودھری کا چاند مجاہدین جاکرین متحجر دین صارفین یہ سب ستارے ستاروں کی بھی ایک قیمت اہمیت مگر ان ستاروں کے بیچ میں جو مقام چودھویں کے چاند کا ہے وہ مقام ان تمام عبادت گزاروں کے بیچ میں ایک عالم دین کا ہے جب دنیا کی کوئی چیز اہل علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر یہ سب سے بہت مشان معاملہ ہے جو باعث فخر باعث کبر یا باعث تکبر نہیں لئیت خور جنت من کا نفی قلب ہی مسقال و حبت خردر میں دل جس شخص کے دل میں ایک رائے کہ تانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے عزیز طلبا جب یہ شرف آپ سمیٹ لیں گے پھر دنیا کی کسی ملامت کی یا کسی تانہ زنی کی پرواہ نہ کریں دنیا فکر کستی ہے مذاق اڑاتی ہے دیکھو اس کی شروع کہاں جا رہی اور جناب داڑھی اور ایک شریک جو روپ ہے یہ ایک سازش کے تحت لوگوں کے بیچ میں ایک ہدف مذاق ہدف تنقید بناو لیکن اس کی کوئی پرواہ نہ کی یہ عظیمت اس معاشرے میں شریعت کی پابندی شروار کو اونچا رکھنا داڑھی پوری رکھنا شرعی لباس پہننا شرعی طریقے سے اور دینی آداب کا خیال رکھنا بذات خود ایک جہاد جہاں ایک سازش کے تحت اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس کا حصہ ہے اس کی پرواہ نہ کریں پتانہ زنی اور یہ تنقیدیں کوئی ان کی پرواہ نہ کریں انسلام آبادہ غریب بتما بدہ فتوب عادل غربا اسلام کا آغاز غربت سے ہوا اجنبیت سے اسلام پر یہ دور آیا شروع میں کہ اسلام اپنوں میں اجنبی تھے اپنوں میں محمد الرسول وسلم محسن کائنات اپنی قوم میں صادق اور امین مشہور تھے جب دعوت توحید پیش کی تو ان کے سگے چچا نے انہیں اجنبی قرار دیا تھا بدوا دی تھی تب اللہ کا سائر الم کہ تم نے صبح صبح توحید کی بات کر کے ہماری صبح خراب کر دی پتہ نہیں یہ دن کیسا گزرے تم پر بھی یہ سارا دن بربادی ٹوٹے تو اللہ کے پیارے بےغم اپنے چچا کے سامنے اجنبی تھے اپنے خاندان کے سامنے اجنبی تھے اور یہ اسلام کا مزاج بھی ہے اور اسلام کی پہچان بھی جو سچے مخلص اسلام کے حاملین ہیں وہ اپنی قوموں برادریوں محلوں اور قوموں کے بیچ میں اجنبی ہوتے ہیں قوموں کا دستور الگ ہوتا ہے ان کا عمل الگ ہوتا ہے ان کا لباس الگ ہوتا ہے آپ کا عمل آپ کا دستور آپ کا منحج آپ کا لباس بضا قطع سب سے الگ ہوگی اور اس پر آپ فخر کریں کہ اس دور میں ہم نبی اسلام کی سنت کو تھامے اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے المتمس کو فی ہند یوم دن دیمان تم علیہ لگو اجر و خم رجلن جو شخص اس آخری دور میں اس چیز کو تھام لے جس کو تم نے تھاما ہو تھامنا مشکل کا قابل چمرا کی تشویر آپ نے دی کہ سچے دین کو تھام لینا اپنا لینا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں آپ آگ کا انگارہ دبائے بیٹھے لیکن دبا کے بیٹھو صبر کرو کے جو پوری عظیمت کے ساتھ اس پر قائم رہے گا اور صبر کرتا رہے گا اور دین کے دامن کو تھامے رہے گا اسے ایک نوجوان کو اسے ایک بچے کو اسے ایک بزرگ کو برد ہو یا عورت ہو پچاس انسانوں کے برابر اجر ملے گا صحابہ نے پوچھا وہ پچاس افراد کون ہوں گے ہم میں سے یا ان میں سے فرمایا کہ تم میں سے یہ پچاس صحابہ کے برابر اچھے تو تائیے اگر ہم قوم کے تانے پر صبر کریں اور عظیمت کے ساتھ قائم رہیں اور یہ انگارہ گٹھی میں دبا لیں تو پچاس صحابہ کے برابر ہمیں ہر عمل کا اجر ملے تو کیا چاہیے ہم یہاں تو براکات ہی براکات اور خیر ہی خیر اور یہ بات اس پر کبھی دھیان ہی نہ دیں کہ دینی علوم پڑھنے والا وہ کھائے گا کہاں سے کمائے گا کہاں سے مستقبل کا کیا بنے گا اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کی روزی کا کفیل ایک دور تھا اخبار میں روزانہ ایک خبر آتی تھی ایک تنظیم کی طرف سے تنظیم کا نام تھا بے روزگار انجینئر بے روزگار ڈاکٹر اور اس میں سینکڑوں انجینئر بھی تھے ڈاکٹر بھی تھے جو بے روزگار تھے ڈگریاں موجود ہیں ڈگریوں کو آگ لگا کر ہمیں روزگار نہیں مل رہا نوکری نہیں مل رہی تو کیا ضمانت ہے کہ ڈاکٹر بننے والے انجینئر بننے والے وہ فاقوں کا شکار تھے اور ان کو نہ ملازمت کے مواقع مل رہے ہیں اور نہ ہم کو روزگار قائم ہو رہے ہیں. یہ بات کو ضروری نہیں ہے کہ جو دنیاوی علوم کا حامل ہو اس کے رزق کے دروازے یقیناً کھلیں گے یہ تقسیم اللہ رب العزت کی اور ویسے بھی امیر المومنین جناب علی مرتضی رضی العمیر کا ایک شعر ہمارے لیے ہمیشہ مشہرا ہونا چاہیے رضینا قسمت جبار فینا لنا علم ملے حال مال اے اللہ ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں تیری تقسیم کیا ہے تو نے ہمیں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا ہم اس پر خوش ہیں شکوا نہیں کہ ہمیں مال کیوں نہیں دیا کہ ہمیں اس علم پر خوشی یہ پیارے نبی کی میراث ہے اور ورثہ ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں اور آگے اس کو بانٹ دیں ہمارے لیے یہ خوشی کا باعث اور بات یہ ہے کہ علم تو مال تو انقریب ختم ہو جائے مال کی کوئی اہمیت نہیں مال کو زل زائل کہا گیا سایہ جو ختم ہو جاتے ہیں. کبھی یہاں ایسا کبھی وہاں ہے اور کبھی بالکل ختم ہو چکے اس طرح مال کبھی کسی کی جیب میں کبھی کسی کی جیب میں اور کبھی ہے ہی نہیں مگر علم یہ کبھی ختم نہیں ہوگا ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کے لیے سعادت کی راہیں کھولتا رہے گا تو ان تمام جو ایک منفی پروپگر ہیں ان پر صبر کرنا اور علم کی اس امانت کو بڑے صبر کے ساتھ تھامے رہنا یہ ایک عظیمت کا راستہ ہے عظیمت کا یہ بات قطع نہ آپ نہ سوچیں نہ اس کو محسوس کریں کہ دنیا مذاق کر رہی ہے تو میں شروعات نیچے کر دوں داڑھی کے بال کچھ کاٹ کر کچھ مرتب کر لوں بذاکہ میں تبدیلی کر لوں اپنا اسٹائل جو ہے وہ جس طرح زمانے کے فیشن ہے اس میں دھارنے کی کوشش کروں تاکہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں یہ سوچ اس علم کی توہین ہے اور یہ علم سب سے مقدس اور بہترین ہے اللہ تعالی نے جس کے لیے آپ کو چن لیا اور آپ کا انتخاب کر لیا یہ قابل فخر ایک سرمایہ ہے جتنا اس کو پڑھتے جاؤ گے اتما رحمان کی رضا بڑھتی جائے اما صاحب رحل میں اسدادر الرحمان ابن مسعود رضی کا قول ہے کہ علم حاصل کرنے والا رحمان کی رضا میں بڑھتا جاتا اس نے ایک حدیث پڑھی رحمان کی رضا بڑھ گئی دوسری پڑھی رحمان کی رضا بڑھ گئی ایک آیت حفظ کر لی رحمان کی رضا بڑھ گئی ایک اور ہیلپ کر لی اور رضا بڑھ گئی صبح سے شام تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اللہ کی رضا اس کے لیے بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی تو ہمیں کیا چاہیے یہی ہمارا سرمایہ ہے یہی حقیقت وہ موجب فخر ایک دولت ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کے سارے اعمال درست کر دینے والی اور سنوار دینے والی اللہ کے پیار پمبر نے دعا دی ہے ان بچوں کو جو اس علم کے حاملین اور طالبین نقد حدیث فافظ ہو و بایا ہو فدا کماسام ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس بچے کے اس طالب علم کے اس عالم کے چہرے کو تر و تازہ کر دے دنیا میں اور آخرت جو میری ایک حدیث سن کر یاد کر لے اور اسے آگے پہنچا پورے فہم کے ساتھ چہروں کی تروتاز کی مانا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو پریشان نہ رکھے چہرہ تروتازہ کب ہوگا جب دل خوش ہوگا دل میں اگر پریشانی ہو تو چہرہ بھی پریشان ہو یہ دنیا کی مضبوطی دنیا کے استحکام کی دعا ہے اور قیامت کے دن بھی چہرہ در و ہو میدان معاشرے میں دنیا جمع ہے اور اللہ اسے یہ تکلیم دے دے عزت دے دے کہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دی دنیا دیکھے کہ یہ دین کا تارب علم دین کا طارب علم اللہ رب العزت نے اس کے چہرے کو نور دے دی اور پھر یہ نور بڑھتا رہے گا جسے دنیا میں علم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یہ نور بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا تاریخی وجوہ نظرت آپ ان کے چہروں میں جنت کی نعمتوں کے آثار دیکھیں گے جس قدر وہ نعمتیں استعمال کرتے جائیں گے اسی قدر نور میں اضافہ ہوتا جائے گا اور نور بڑھتا جائے گا تو کتنی عظیم و شان دعا اور عزیز بچوں یہ دعا سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بلکہ آپ کے لیے بلوں کی ساری چونٹیاں اور پانی کی ساری مچھلیاں دعا کرتے یہ نبیر اسلام کی حدیث آپ جہاں بھی ہوں گے تنہا نہیں ہوں گے فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور آپ پر اپنے پروں کا سایہ کریں گے یہ دنیا کی تقریم ہے جو آخر کی تقریم پر منتج ہوگی یہ سودا کتنا عدم شان بالکل جو پروپیگنڈے جاری ہیں یہ کفار کے چھوڑے ہوئے شوشیں ان کی طرف کان بھی نہ دیں اور پھر جو ہماری حکومت کے بعض اہلکار بھی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ ان مدارس میں ہمارے یونیورسٹیوں کے کچھ سلیبس داخل ہو کمپیوٹر داخل ہو انگریزی کی کلاسیں لگیں ان چیزوں کی کچھ افادیت ہے مگر میں ان اہلکاروں کو مشورہ دوں گا کہ بجائے اس کے کہ اپنے اسکولوں اور کالجوں کی ان چیزوں کو ہمارے مدارس میں داخل کر کے اس ماحول کو پلا گندہ کرنے کی کوشش کرو ہمارے مدارس کا نور اپنے کالجوں میں منتقل کرو صحیح بخاری کی کلاسیں لگیں صحیح مسلم کی نبی اسلام کے احدیث کا ایک ذخیرہ پڑھا پڑھا ہے جائے یہ کیا تماش ہے ایک طالب علم آپ کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر لیتے اور اس نے صحیح بہاری کی شکل نہیں دیکھی یہ کون سا اعزاز چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو علوم اسلامیہ میں کرے تاریخ اسلامیہ میں کرے ایک ستیس نصاب پڑھا دیا جاتا ہے اور اس پر ڈگریاں عطا کر دی جاتی ہیں اگر یہاں مدارس میں یہ تو ایک ابتدائی سلسلہ جو یہاں قائم ہے اللہ ان بچوں کو آگے توفیق دے کہ آگے مدارس میں پڑھیں اور جو علوم میں علوم اردو اسلامیہ ان سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کریں یہ حقیقت میں ایک نور ہے اللہ کا نور باقی علوم اللہ کا نور نہیں ہے یہ علم علوم میں جو ہیں یہ اللہ کا نور جس قدر اس کو سمیٹو گے حاصل کرو گے اسی قدر یہ نور تعلق باللہ بڑھتا جائے گا اللہ کا قرب حاصل ہوگا فرشتوں کی دعائیں ملیں گی اور کائنات کی ہر شے آپ کے لیے دعا کرے گی جب گلوں کی چونٹیاں دعا کریں گی تو ہر شے دعا کریں گے درختوں کے پتے دعا کریں گے پانی کے قطرے دعا کریں گے ریت کے ذرے دعا کریں گے یہ اس طالب علم کا مقام ہے جو زندگی کے لذتوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ارضاں فرمائیں اور آپ بڑی شد و مد کے ساتھ محنت کے ساتھ قرآن پاک حفظ کریں پھر آگے اس کو سمجھنے کے لیے دینی مدارس کے سپرد ہو جائیں اور حدیث پڑھیں حدیثیں قرآن کی تشریح ہیں اور قرآن کی تعبیر کتنی بڑی کتاب آپ نے سینے میں محفوظ کر لی اب اس کو فہم کے بغیر نہ چھوڑو اور یہ مدارس جو قائم جہاں سیاسیتہ پڑھایا جاتا ہے تو یہ اسی قرآن کی تعبیر ہے جو آپ نے حفظ کی یہ ایک مربوط تعلق قائم رکھیں تو انشاءاللہ یہ سفر بڑا بھی مشان ہوگا اور بہت ہی بابرکت ہوگا اس میں کوئی احساس کہتری نہ ہو اور ایک محنت کی لگن ہو اور جذبہ ہو اور یہ سمجھیں کہ اس کا ایک, ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خرب کا باعث ہے جس قدر اساتذہ سے تعلق ہوگا علم بڑھے گا ایک نقصہ آپ نے حاصل کیا ایک حرف آپ نے سیکھا اسی قدر آپ اور اونچے چڑھ گئے اور اب لگا قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا یہ علوم ہے جو ہمارے لیے جو ہیں وہ ہر وقت ہر حال میں پسندیدگی کا باعث ہونے چاہیے باقی یہ منفی باتیں ان کی طرف کوئی دھیان اور کوئی توجہ نہ ہو بس یہ طے کرنے کے ہم نے اپنے پیارے پیغمبر کی میراث کو سمیٹنا ہے اس ورثے کو حاصل کرنا ہے اپنی عملی زندگی کی اصلاح کرنی ہے اور پھر اس ورثے کو آگے تقسیم کرنے آگے بانٹنا ہے تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے اور اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں تو اس کی توفیق کی استضاع ہو اور بالخصوص میں طلباء سے ہی گزارش کروں گا کہ دعائیں کر دینے کے اللہ رب العزت اپنی توفیق ہمیں عطا فرما دے اور زاں فرما دے تاکہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری اور قائم رہے اور کسی رکاوٹ کے بغیر ہم حاصل کرتے رہیں ان بچوں کے والدین امید یہاں موجود ہوں گے ان کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ بچے حافظ بن گئے کچھ حافظ ہو رہے ہیں ایک ایک قرآن کے حرف کو کتنی بار دہراتے ہوں گے صرف الف علی میم آپ نے پڑھا تیس نیکیاں آپ کو مل گئی اور یہ تیس نیکیاں بچوں کے اساتذہ کو ملے گی ان کے والدین کو ملے گی ان تمام منتظمین کو ملے گی جو یہ مدارس قائم کر کے بیٹھے ہوئے اور پوری توجہ دے رہے ہیں وہ پوری لگن کے ساتھ ان کی نگرانی کر رہے ہیں ان تمام معاونین کو ملے گی جو اپنے پیسوں سے ان مدارس کے استحکام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں یہ ایک اجتماعی کام ہے اور اللہ ہر ایک اس کے حصے کی توفیق دے رہے ہیں علما پڑھا رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں والدین کو یہ توفیق ارزاں ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے کے سپرد کر دیں منتظمین نگرانی کر رہے ہیں معاونین اپنا تعاون کر رہے ہیں اس طرح ایک ٹیم ورک سے یہ ادارے چل رہے ہیں اور اس صدقہ جاری میں سب شریک سب شریک اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان علوم کو حاصل کرنے کی بھرپور خدمت کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عدا فرما دے یہ مسجد میں اللہ اس کی ایک شہرت ہے اس کا ایک مقام ہے اس کی ایک تاریخ ہے اللہ کے فضل و گرم سے اور اسی اپنے ایک منوج کے مطابق چلتی رہی اور چل رہی اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ خدمت انجام دینے کی تو بھی لطاء فرمائے میرا بھی اس مسجد سے تعلق بچپن سے ہے وہ آٹھ نو سال کی عمر سے ایک دور تھا حافظ یامین حافظ اللہ یہاں موجود ہیں یہاں مسلح پر تعلیم بڑھاتے تھے اور لوگ دور دور سے پڑھنے آتے تھے اور ایک شان ایک رونق تھی انوار برستے تھے اور وہ سلسلہ بھی اب تک جاری اور قائم ہے اور علوم مدارس مختلف جن پر اشراف ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کو تار قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اللہ رزت مزید ہمیں توفیق دے ہم بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کریں تو تمام توفیقی اللہ بلّہ اکول اقولا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين علم علم علم إذا فقالي دعا ربي زدني علم أولى صورتها دعي أستغفر أستغفر الله وأتوب إليه أولى سيبقاري ليلة القطع كدعا اللهم إنك عفوظ تحب العفو فعفو عني أولى ترمزين مشكلات سنجات کی لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أولى سورة ينبياء جامع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سنة وقنا قذاب النار أولى سرع بقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جن بَخَتَّان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاقِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خيرات حسان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ومضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك